شیخ ابو مصعب صوری فق اللہ واسرہو کی کتاب دعوت المقامت الاسلامی العالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے تیسرے نقطے میں الحمد جاری ہے تیسرے نقطے میں فرعونی نظام حکومت اور حکومتی تکون کا بیان جاری ہے گزشتہ سبق میں قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں مختصر باتیں بیان کی گئی تھیں استاذ محترم اپنے تاثرات کا اظہار فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ جادوگروں کو اکٹھے ہونے کا حکم کیوں دیا گیا جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ جادوگر جب آئیں گے مقابلہ ہوگا اور اس مقابلے کے نتیجے میں فرعون کی اطاعت کے لیے وہ لوگوں کو مطمئن کریں گے قانع کریں گے اور اس طرح فرعون کی حکومت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اور مضبوط رہے گا استاد محترم یہاں یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ فرعون جادوگروں کو جمع کرتے وقت یہ کہتا ہے لعلنا نتبع نتبی اور سہارتین کا یہ فرعون اور اس کے اراکین شورا کی بات ہے کہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو شاید ہم بھی ان کی پیروی کریں وہ نالفتانی متانی یہاں پر دو اہم ملاحظات ہیں یہاں پر دو اہم نکات ہیں پہلا نقطہ یہ ہے انلم تبیون فراون فلاد کہ اکثر اراکین حکومت فرعون ہی کی تعت کرتے ہیں تو فرعون نے یہ بات کیسے برداشت کر لی اور اس پر وہ کیسے راضی ہوا کہ اس کے اراکین حکومت اور لوگ جادوگروں کی پیروی کریں قرآن آیات کی طرف آپ دوبارہ توجہ کریں لال نتبع تب اور ان قان احم الغالبین قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر جادوگر جیت جائیں تو شاید ہم جادوگروں کی پیروی کریں تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ فرعون جو کہ آنا ربکم بکم کہتا ہے اپنے آپ کو وہ اس بات پر کیسے راضی ہوا کہ اس کے اراکین حکومت اور عوام جادوگروں کی پیروی کریں اس کا جواب یہ ہے ما کا نال کا اللہ ان ہی انباح صحرا فی نہایت ہی للفرعون الفرا سیام بهذا اس لیے کہ جادوگروں کی اطاعت کا جو نتیجہ ہے وہ فرعون ہی کی اطاعت ہے جادوگروں کی پیروی دراصل فرعون ہی کی پیروی ہے اس لیے کہ جادوگر فرعون کی پیروی کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے اور لوگوں کو راضی کریں گے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو ہمارے زمانے کے تواغیت ہیں ان میں اور فرعون میں بہت ہی زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے وہ اس طرح کے یہ جب کسی کام میں ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلیں علماء سے پوچھ لیتے ہیں اور پھر اپنے ہی جیسے درباری اور سرکاری مولویوں کو جو ہے سامنے لے آتے ہیں اور سرکاری مولوی جو ہیں قرآن کریم کی آیات احادیث کی عبارتوں اور فقہی احکام کو توڑ مروڑ کر حکام کی خواہش کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو دراصل میرے بھائیوں یہ علماء کی اطاعت نہیں ہے بلکہ یہ حکام وقت کی تات ہوتی ہے بات یقیناً آپ کو سمجھ میں آ ہوگی انشاءاللہ دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ فرعون یہ کہتا ہے اور اس کے اراکین حکومت یہ کہتے ہیں کہ اگر جادوگر غالب آ جائیں اگر جادوگر جیت جائیں تو ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے اس لیے کہ یہاں پر لوگوں کی اور عوام کی نفسیات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے عوام دلائل کو دیکھتی ہے تو عوام کے سامنے جو ہے دلائل کو یا حقیقی معنوں میں پیش کیا جاتا ہے یا توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے جوڑ توڑ کر اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا جاتا ہے آخر عوام کو تو مطمئن کرنا ہے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور عوام کو راضی کرنے کے لیے یہ شیاطین حکومت یہ اراکین حکومت اور وقت کے جو ابلیس اور تواغیت ہوتے ہیں یہ دینی پیشواؤں کو سامنے لاتے ہیں اور روحانی دلائل کو دینی دلائل کو پیش کرتے ہیں اب یہ دینی دلائل وہ حقیقی معنی میں پیش کرتے ہیں یا غلط معنوں میں پیش کرتے ہیں وہ حالات کے تقاضے کے مطابق ہوتے ہیں دوسرا نقطہ استاذ فرماتے ہیں ان کا نم الغالبین فناس و تب الحجت البرحان الشرعی منہوم ان غلب او اوہم الناس غلبیم اس لیے کہ لوگ اور عوام کسی دلیل کے منتظر ہوتے ہیں اور وہ دلیل اگر حق پرس حکمران ہو تو حق دلیل ہوتی ہے اور اگر دور حاضر کے حکمرانوں کی طرح حکمران ہو تو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق وہ دلیلوں کو پیش کرتے ہیں جیسے کہ آج کل میڈیا میں ہو رہا ہے مجاہدین کو بدنام بد کردار بد اخلاق اور سیاست سے عاری اخلاق و آداب سے آری وحشیوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے اور خود یہ جو جانور ہیں یہ جو اسلامیت انسانیت اور اخلاقیات سے نابلد الاک قلنع بلہم عدل فرقہ ہے حکمرانوں کا اقلیت میں جو حاکم فرقہ ہے جو امریکہ یورپ یہودیت و نسرانیت کا غلام اور پیروکار ہے انہیں میڈیا فرشتوں کی شکل میں پیش کرتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں یہ دو نقطے تھے جنہیں استاذ محترم نے اس آیت سے مستمت کر کے بیان فرمایا